دور و... نحن دور ونسلم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله الرحمن الرحيم إهدنا سراط مستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العلي العظيم وصدق وصله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا أسليما صلى الله على النبي الأمي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ اس کے کرم سے آج ہم تحفظ ایمان کانفرنس میں جمع ہیں اور اس پروگرام کو صالحین سے نسبت حاصل ہے سید الشہدا فاعل الفعود کاشف القربات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور حضرت امام موسا کام رضی اللہ تعالی ہوں اور شودائے بہت سے اس مبارک محفل کو نسبت حاصل ہے جس پروگرام کو صالغین سے نسبت حاصل ہو جائے اس پروگرام میں آنے والا محروم نہیں جاتا اللہ رب العالمین ہمیں اس پروگرام کی ساری برکتیں نصیب فرمائے توجہ کے ساتھ درسے قرآن پاک سماعت کریں کہ بے توجہ ہی کے ساتھ سننے سے قرآن پاک کا نور نصیب نہیں ہوتا سورہ سر عمران آیت نمبر ایک سو دو چوتھا پارا دوسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشاد فرمایا لدین امن تقل شقتی ہی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ولا تمو تن اللہ ون مسلمون اور اسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو عیسایت کریمہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس طرح ڈرنے کا حکم دیا گیا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے پھر اس کے بعد ایمان کی سلامتی پر زور دیا گیا کہ بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے یقینا ساری زندگی کوئی شخص اگر نیکیاں کرتا رہے ہر سال حج بھی کرتا ہو عمرہ بھی کرتا ہو پنج وقتہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن اگر اس کا ایمان برباد ہو جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی سر بقرہ آیت نمبر دو سو سترہ دوسرا پارا گیارہواں رکو و مئی یار تدید من کم جو کوئی تم میں سے دینے اسلام سے پھر جائے فیمت بہ کافر اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہو فلا اکاشا بھی تو آمال دنیا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے بہلا اصحاب النار اور یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیحا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر نائنٹی ون تیسرا پارا سطرما رقوم اندی نفرو و ماتو و ہم کفات بےشک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے فلن یوک من مل ملء مل الردہ ولو وف تدا اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے ساری زمین بھر اگر دولت بھی خرچ کریں تو قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں عذاب سے نجات نہ دی جائے گی الا اک عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما لہم ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا قرآن مجید فقان حمید کی روشنی میں یہ بات انتہائی واضح ہو گئی کہ اگر کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ان نم بالخواتین انسان ساری زندگی نیک اعمال اختیار کرتا رہے لیکن اس کے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے بس اوقات انسان مذاق کے عالم میں کفر بک دیتا ہے تو اگر وہ اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے متعلق مذاق میں بھی کوئی ایسا کلمہ نکالے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے سور توبہ آیت نمبر 65 اور 66 دسواں پارا چودواں رکو اشاعت فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کیا تم نے کفر کیا تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے کل اب اللہ کی وہ آیا ہی ہی کن تم تستا حضیون آپ فرما دیجیے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو لاتا دیرو تم بہانے نہ بناؤ قد کفر تم باد ایمان تم ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے سورة توبہ سیونٹی فور میں اشاد فرمایا باللہ ما اللہ کی وہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی و قد اولو کلی مت حالانکہ بے شک انہوں نے کلم کفر کہا وہ کفرو باد اسلام اور وہ اسلام لانے کے باوجود اب پھر کافر ہو گئے ان تمام آیتوں میں ایک ہی درس دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ اب میں مسلمان ایسا ہو چکا ہوں کہ میرا ایمان کبھی برباد نہیں ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے ایمان کے تحفظ کے لیے فکر بھی کرنی ہے اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہے کہ انسان ایک جملے کے اندر اللہ کی ناراضگی کا وہ کلمہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیشہ کے رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے سر آل عمران آیت نمبر ایک سو چھ چوتھا پارہ دوسرا رکوم یو متبد وجوہ و تس وجوہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے وجوہ گم تو بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اکفر تم باد کیا تم وہی ہو کہ ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کفر کیا فضوق الداب ابیما کن تم پس تم اللہ کے عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے مگرم و پیارے بھائیوں ایمان کی حفاظت اور ایمان دنیا سے سلامت لے کر جانا یہ ایک ایسی خواہش ہے یہ ایک ایسی تمنا ہے کہ جس کے لیے بزرگان دین ساری زندگی دعائیں کرتے رہے اور ایسا کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے شیطان کہ جس کے متعلق قرآن پاک نے اشاد فرمایا ان شعیطون ادب بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فتح خب تو تم بھی اسے دشمن سمجھو ان نما یدو شہ من اصحاب صعیر وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہن ہو جائیں شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جس کے متعلق قرآن پاک نے اشاد فرمایا ان ترونہم شیطان اور اس کے چیلے انسان کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ان الشیطان یجری من مجرد مجرمی جس طرح انسان میں خون بہتا ہے اس طرح شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے شیطان پوری زندگی ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان اس کے ایمان کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علی جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ پر غشی کی کیفیت تاری ہوتی ہیں جب ہوش میں آتے تو آپ کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں پھر بھی ہوش ہو جاتے کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ شیطان میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے اے مالک بن دینار مجھے افسوس ہے کہ تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر صحیح سلامت لے جا رہا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک میری آخری سانس باقی ہے اس وقت تک میں اپنے ایمان سے غافل نہیں ہو سکتا یہ شیطان مرتے وقت کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ پانی پیش کرتا ہے اور وہ گناہ گار کہ جسے سخت پیاس لگی ہوتی ہے اس موقع پر شیطان اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے خدا مان لے تو میں یہ پانی تجھے پیش کر دوں گا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر شیطان کو خدا مان لیتا ہے حدیثی بات میں ہے کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان ان لوگوں کی شکلوں میں آتا ہے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری لیکن مرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالق ہمیں معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالق اسلام سچا مذہب نہیں ہے اس طرح وہ شیطان مختلف لوگوں کی شکلوں میں آتا ہے کبھی ماں کی شکل میں کبھی باپ کی شکل میں کبھی دادا کی شکل میں کبھی دادی کی شکل میں اور وہ اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت ایمان اسی کا سلامت رہے گا جس پر رب العالمین کا خصوصی کرم ہو اس لیے فرمایا کہ انسان کبھی ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی خطرہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا انسان غفلت بھی نہ کرے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی پیدا کرے اور پھر علم بھی حاصل کرے کہ بسا اوقات لا علمی میں انسان کفریات بک دیتا ہے اور اگر ایک کفر انسان بک دے اب جب تک وہ اس سے توبہ نہ کرے دوبارہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو اس وقت تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہونی ہے نہ روزہ قبول ہونا ہے اگر اسے علم ہی نہیں کہ میں نے کفر بک دیا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ توبہ کیسے کرے گا وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کیسے لائے گا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو خاتمہ بالکفر ہوا نیک اعمال انسان اختیار کرے کہ نیک اعمال وہ ایمان کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان نہ تو اپنے علم پر بھروسہ کرے نہ ہی نیک اعمال پر اپنی عبادتوں پر بھروسہ کرے بھروسہ ہو رب کی ذات پر اور اس کی رحمت پر امید ہو کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا تو فرمایا کثرت ایمان کی حفاظت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے سر بقرہ آیت نمبر 128 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل عامیم کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ دعا بھی کی ربنا وجعلنا مسلمین معنی لکا اے ہمارے رب تو ہمیں ہمیشہ مسلمان رکھ ایمان کی سلامتی نصیب فرما حالانکہ انبیاء اور صالحین کے ایمان تو محفوظ ہیں یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ صالحین کو اپنے ایمان کی کس قدر فکر ہے سور یوسف آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ صلاح سلام اس موقع پر دعا کر رہے ہیں کہ جب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں پورا مصر آپ کا غلام بن چکا ہے اور آپ کے والد اور آپ کے بھائی شام سے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اس موقع پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جس چیز کا سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال ہے توفنی مسلمن یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمانا مجھے خاتمہ بالاسلام اسلام نصیب فرما حالانکہ وہ تو اللہ کے جلیل قدر نبی ہے سورہ آل عمران عیت نمبر آٹھ میں صالحین کا ذکر کیا گیا کہ صالحین اپنے ایمان کی یہ فکر رکھتے ہیں کہ وہ اکثر یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا کلو بنا بعد ہدئی تنا اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ایسا کرم کر دے کہ اب ہمارے دل کبھی ٹیڑے نہ ہوں شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہم کون کلت الم سلمتا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ام المنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی یا امن اے مومنو کی ماں ماں کا اکثر دعائی رسول اللہ اذا کان کا نا مومنو کی ماں جب رسول اللہ آپ کے پاس جلوہ فروز ہوتے تھے تو بتائیے رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے خولت حضرت ام المینین حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا نہ اکثر دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آپ نے اشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ میرے پاس جلوہ افروز ہوتے تو اکثر یہی دعا کرتے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھرنے والے ثبت قلبی علی دینک تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تو محفوظ ہے بلکہ حضور جس کے لیے دعا کر دیں جس کے لیے اشارہ کر دیں اس کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے لیکن پھر بھی اکثر یہی دعا کرتے اور ترنزی شریف میں کتاب القدر میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کو یہ دیکھا گیا کہ آپ اکثر یہی دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب سبی اعلیٰ دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما فقل تو یا نبی اللہ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آمنا بکا کا وہی ماں جی ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں فہل تفاق کیا پھر بھی آپ ہم پر خوف کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے قل رسول اللہ نے فرمایا ہاں ان القلوب بین اس بئنی اللہ یو قلبہ کئی فیشا گویا کہ اشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسی کا دل ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے ان تمام باتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایمان کی فکر بھی کرنی ہے نیک اعمال بھی اختیار کرنے ہیں تحفظ ایمان کا ذہن بھی اپنا بنانا ہے علم بھی حاصل کرنا ہے اور پھر رو رو کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ایمان پر سلامتی نصیب فرما حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن رو رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں سلطان الاولیاء ہیں جن کی شان بلند و بالا ہے عید کے دن رو رہے ہیں کسی نے کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں تو فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جب عبد القادر اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جائے گا کس قدر ایمان کی فکر ہے کئی بزرگان دین کو دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر غلاف کعبہ کو تھام کر ایک ہی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں ایمان پر سلامتی نصیب فرما اور صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے ہی ایمان کی فکر کریں اپنے گھر والوں رشتے داروں اور دیگر مسلمانوں کے ایمان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے صورت و تحریم آیت نمبر چھ میں اشاد ہے یادین کم واہلی کم نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آج کیا ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی فکر کرتے ہیں کیا گھر میں بیٹھ کر ان کے عقائد ہم مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم اپنے گھر والوں کو ایسی محفل میں لے جاتے ہیں کہ جہاں ان کے عقیدے اور ان کے نظریات مضبوط ہوں صالحین کا تو یہ طریقہ ہے کہ روح بدن سے نکل رہی ہے تو اس وقت بھی اولاد کو ایمان کی سلامتی کا درس دے رکھے ہیں سر بقرہ آیت نمبر 132 سو فرمایا وسو بہا ابراہیم بنی و ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وسیعت کی یا بنی یا اے میرے بیٹوں ان اللہ خوفم الدین بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا فلا تموتن الا وانتم اللہ و ان تم مسلمون تو تم ہرگس نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا مسلم شریف حضرت ابو خریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا اور ابو داود کی روایت اس طرح ہے المظلم جس طرح رات کے اندھیروں کے ٹکڑے مسلسل آتے ہیں اس طرح قرب قیامت میں فتنے پیدا ہوں گے یس مؤمنا کوئی مرد صبح مومن ہوگا وہ یوم سی لیکن شام کو کافر ہو جائے گا اور فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے وہ یوم سی کوئی ایسا ہوگا جو شام کے وقت مومن ہوگا وہ یس بیہ کافرن اور صبح کافر ہو جائے گا اس قدر ایمان کمزور ہوگا کہ لوگ اپنے دین کو زلیل دنیا قلیل دنیا دنیا کی حقیر دولت کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے یا بھی وہ دین ہو بھی آر دمت آدمی حقیر دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ دے گا اور پھر لوگوں کے عقائد و نظریات کس قدر خراب ہو جائیں گے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت باقی نہ رکھے دل میں رسول اللہ کا عشق اور حضور کی محبت باقی نہ رکھے تو اب آپ بتائیے ایمان کہاں سے باقی رہے گا حضرت ابن ابی شیبہ اشاد فرماتے ہیں اور امام حاکم مستدرک میں اسے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاد فرمایا الناس زمانن لوگوں پر ایک وقت وہ آئے گا ایک زمانہ وہ آئے گا یج لوگ جمع ہوں گے وہ یوسل مساجد اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے وہ لئی سفی مکمن لیکن ان میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا اب سوچیں اگر ایک کثیر مجمع نماز پڑھ رہا ہو اور وہ صحابہ کرام کے بھی ادب ہوں یا رسول اللہ کے بے ادب ہوں یا قرآن کی بعض آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہوں یا قرآن کے بعض احکامات کو نہ مانتے ہوں یا وہ رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانتے ہوں تو اب چاہے وہ سجدے کر کر کے اپنی پشانیوں کو زخمی کر دیں پھر بھی ان کا اسلام سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے کوئی اگر اس فتنے کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو بھی وہ فتنے اسے برباد کر دیں گے نجات کی یہی صورت ہوگی کہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور کرنا ہے ایسے لوگوں کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھنا کہ جو فتنے باغ ہیں جن کے دل ایمان سے آ رہی ہیں بخاری و مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فینیلا ارل فتن مواپ یا کا وکیل مکر میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے نازل ہوں گے اور میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر یہ فتنے گھس جائیں گے اور وہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں کہ مسلسل گرتے رہتے ہیں اس طرح ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ پیدا ہوگا شیخ نبہان علیہ نے اس حدیث پاک کے متعلق یہ اشاد فرمایا شیخ نبہان وہ ہیں جو شام کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور حلب میں آپ کا مزار ہے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ روزانہ آپ رسول اللہ کا دیدار بیداری میں کیا کرتے تھے وہ شیخ نبہان کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں میرا کشپ یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا میں تمہارے گھروں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنے داخل ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کشف یہ ہے کہ اس سے مراد ٹی وی ہے کہ ٹی وی کے سو یا سو سے زائد چینل کے ذریعے یہودی عیسائی قادیانی حدیث کا انکار کرنے والے قرآن کا انکار کرنے والے صحابہ کرام کے بے ادب گستاف اولیاء کے بے ادب سب ہمارے گھروں میں گھس گئے ذرا سوچیں کہ جس گھر میں ٹی وی پر مندر کے مناظر دیکھے جائیں جس گھر میں کفریہ اور شرکیہ بجن کی آوازیں بلند ہوں جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہو اور نام وہ لے رہا ہو جی درس قرآن دے رہے ہیں لیکن جو شخص درس قرآن کے نام پر ٹی وی پر آ رہا ہے وہ قادیانی ہو یہودیوں کا ایجنٹ ہو اسلام دشمن عناصر میں سے ہو صحابہ کرام کا بے ادب ہو اور ہماری نسلیں ان کی تقاریر سن رہی ہوں تو بتائیے کس قدر فتنے ہیں اور کس قدر آفتیں اور بلائیں ہیں اگر ہم نے اپنے ایمان کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر نہ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کل بروزی قیامت ہم سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا ایمان اگر بچا بھی لیا تو اپنی اولاد اور اپنے رشتے داروں کے ایمان کے تحفظ کے لیے تم نے کیا کیا تو اس دور میں ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ ہر اس شخص سے بچے ہر اس کتاب سے بچے ہر اس لٹریچر سے بچے ہر اس شخص کی تقریر اور بیان اور درد سننے سے بچے کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو جہاں پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں یہ رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتا یہ رسول اللہ کے مقام و مرتبے اور آپ کی طاقت کو نہیں مانتا یہ اولیاء کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا جہاں پتہ چل جائے تو اس سے دور بھاگا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا مزی شریف ابودا اور مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے اشاد الرجل اور راجولو الا دینی خلی دوست کے دین پر ہوتا ہے فل ین من آشاد تو تم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے ہم ہزار باتیں کہیں کہ جناب کسی کی دوستی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ اسبتوں مؤثرتن صحبت اثر کرتی ہے دوستی اثر کرتی ہے مجلسیں اور محفلیں اثر کرتی ہیں اور اردو نے یہ تک فرما دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کن رشتہ داروں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں کن لوگوں سے ہم نے دوستی کی ہے کن کے پاس ہمارا کھانا پینا اور کن کے پاس ہماری محبت کی محفلیں ہیں اقبہ بن ابھی معیت یہ وہ شخص تھا کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ مسلمان ہو گیا اس کا دوست عبی بن خلف یہ سفر پر گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا اور اسے پتہ چلا کہ اقبا بن ابی معید مسلمان ہو گیا ہے تو عبی بن خلف اس سے ناراض ہو گیا اس نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن عبی بن خلف نے اس سے کہا کہ میری تمہاری دوستی ختم ہو گئی اگر تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ کافر ہو جاؤ مرتد ہو جاؤ اور رسول اللہ کی بیعت بھی کرو اقبا بن ابی معیت ابئی بن خلف کی باتوں میں آ گیا یہ جو ابھی کلمہ پڑ کے مسلمان ہوا تھا اب دوبارہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اور اس نے عبی بن خلف کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تھوکنے کی کوشش کی نولہ اب دیکھیں کہاں تو اقبا بن ابی معیت مسلمان ہو گیا ہے اور کہاں دوستی کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا اور رسول اللہ کی بید بھی کی تو جب اس نے تھوک رسول اللہ کی طرف پھینکا تو یہ تھوک پلٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا جس کی وجہ سے اس کے دونوں گال وہ جل گئے اور ان پر اس کے نشان پڑ گئے مرتے دم تک وہ نشان اس کے چہرے پر رکھے جنگ بدر میں اقبا بن ابی مویت مارا گیا اور حضرت علی نے اس کی گردن اڑا دی اور عبی بن خلف جو ہے وہ غزوہ عہد کے موقع پر مارا گیا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اقبا بن ابی معید کو اتنا افسوس ہوگا کہ مسلمان ہونے کے باوجود میں نے غفلت کی اور دوست کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو برباد کر دیا اتنا افسوس ہوگا کہ اس افسوس میں وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور حدیثی بات میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت کھا جائے گا جب یہاں تک کھا چکے گا تو پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پیدا ہو جائیں گے پھر وہ افسوس اور ندامت سے کھانا شروع کرے گا اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو کھا جائے گا یہ اسے عذاب اس وقت تک دیا جائے گا جب تک کہ اسے جہنم میں پھینک نہ دیا جائے فرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر انتیس میں اشاعت فرمایا وہ یوم یادئی اس قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ چبا کر کھائے گا یقول یا لئی تن تخت کمار سبیلا وہ کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لتا ہائے افسوس لئی تنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کے میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا لقد عدل ذکری بادنی اس میرے دوست نے نصیت کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا وکان کان شعی خذولا شیطان انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہاں بیٹھیں ہم کس سے دوستی کریں کس کی مجلس میں اور کس کے ہم نشین ہو کر بیٹھیں تو نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو ابو و ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن کے سوا اور کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ محترم اور پیارے بھائیوں آخر کے اندر یہی عرض ہے کہ یہ تحفظ ایمان کانفرنس ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم ایمان کے تحفظ کی فکر اپنے اندر پیدا کریں آج جب ہم یہاں سے جائیں تو یہ سوچ لے کر جائیں یہ فکر لے کر جائیں کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ہے اور دیگر مسلمانوں کے ایمان کی بھی فکر رکھنی ہے آج دیکھیں دشمنان اسلام مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف لگانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کرنے کے لیے اولیاء اور صحابہ کی عظمت سے دور کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنا وقت غفلت میں گزاریں صبح و کام پر جائیں رات کو کام سے آئیں اور پھر کھا پی کر سو جائیں اور پھر نارنیں لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سوچئے کل بروزی قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت لینے کے لیے شفات کا سوالی بن کر ہم حاضر ہوں گے اور اگر رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب دین کے لٹے دین کے ڈاکو چاروں طرف سے مسلمانوں کے ایمان برباد کرنے اور ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو تم نے اپنی زندگی غفلت میں کیوں گزاری صاحبہ کرام علیہ مردوان نے دین اسلام کو رسول اللہ سے حاصل کیا ساری زندگی اسلام کے تحفظ میں گزار دی کوئی کوتا ہی انہوں نے نہ کی پھر یہ فیض تابعین تبا تابعین کے ذریعے اولیاء کا تک پہنچا اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک آ گیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم تحفظ ایمان کے لیے آگے بڑھیں خود اپنے ایمان کی بھی فکر کریں دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کریں اور ایمان کے تحفظ کے لیے اچھا ماحول ہونا ضروری ہے اگر ہم قرآن کے نور سے اور احادیث طیبہ کے نور سے خود بھی منور ہوئے اور دوسروں کو بھی منور کیا تو انشاءاللہ اللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور دیگر بھائیوں اور بہنوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا ہر اتوار کو دوپہر بارہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک باہر شریعت مسجد میں تحفظ ایمان نشست ہوتی ہے ہر اتوار دوپہر بارہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک تحفظ ایمان نشس باہر شریع مسجد میں ہوتی ہے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے جس میں ہمیں یہ عقائد سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کون سے عقائد رکھنا کفر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا عقائد کا رکھنا ضروری ہے اسی طرح فرشتے جنات قیامت قبر کا عذاب قبر کا ثواب اور بہت سارے معاملات تو جو اسلامی عقائد ہیں ان کی معلومات حاصل کرنا اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا انتہائی ضروری ہے آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس تحفظ ایمان نشش میں خود بھی شریک ہوں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کی دعوت دیں گے ہر اتوار دوپہر بارہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کیجیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک اے دلوں کو کھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم